مفتی فضل آمد صاحب چشتی جامن برقات کو ملا لیا آپ کی آمد سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرے تحقیر نارے ری سال نار ری سال نعر تحقیر نر حیدری نر حیدری مولا سید رسول وسل تو وسلام مالا سید رسول وخاتم تمل محمد مصطفیٰ الله عليه واصحابه قول الصدق والصفاء سبحان الله اما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهى هم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصحب لبئس ما كانوا ا من تو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله نبیل کریم الامین ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ سلام علی یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا رحمت للعالمین سبحان اللہ میرے عزیزم مخدوم ملت صاحبزادہ میاں محمد منیر حجاد صاحب اور بانی محفل جناب میاں محمد علی حجاد کی صاحب شام السلام علیکم مبارکل اور جس مرد حق کی محفل ہے ارس پاک دی دی جنی تعریف کیتی جائے وہ گھٹ فل واق تعریف دے قابل عارف بلا سن مجاہد سن حق پرست اور حق گو سن با کرامت سن دنیا ٹھوکر دے رکھ دے سن اور مولا کا ہمیشہ نگاہ رکھتے و کو سفا مرد حق پیکر کرامات میاں صاحب علیہ دیاں دیا تھی دے بیٹا جی کول سن رہے سو یہ کچھ بھی نہیں قدم قدم ترامتا وے سن اللہ تبارک و تعلی سارفیا کرام رضوان اللہ مجم سچا خدمت گزار بنا میں مختصر کلام کرنا ہے جناب اناب ایفائے عہد واسطے میں حاضر جس موضوع کلام کروں گا وہ ہے علماء اور اولیاء کرام کا کام یا دوسرے لفظ علماء اور اولیاء کرام کی ذمہ داری علماء حق ما تے اولیاء اے کرام اے اللہ تعالی دے مخصوص بندیا شمار ہوں خواس آخیا ہے عوام ہوتے ہیں خواس ان ناس ہوتے ہوں یہ ہے خواس نے نا تو جی یہ خاص نے تو یہ کام تو ذمہ داری بھی تو سارا خاص ہی ہونی ہے نا کیونکہ جی خاص کام میں چا عوام ورگا کے میں بنیا جی اس کام نے تو ممتاز کرنا ہے. اس کی ذمہ داری نے اسنو ممتاز کرنا ہے. ایک آم سپاہی ایک افسر یہاں ذمہ داریاں تو پتا لگتا ہے نا بھائی انہ درجہ خواہ سے چھے اور اچھا ہے اور اے دا وہاں اے چھوٹے درجے دا ہوں دے نالوں میں قرآنِ حکیم فرقانِ مجید دی جلی آیتِ کریمہ تلاوت کی تھی ہے حیجِ صورتِ مائدہ دی آیت نمبر تریٹھے اسے سے اللہ تعالیٰ نے اِنہ دونہ گرومہ دی ذمہ داری اور کام بیان کی تا کی ارشاد ربانی لولا ی ن ہا حمر ربا نل احبار آن کول مل اسم و مولا ہی مس ہے سما درویش ربانی لوگ ول اور علماء کیوں نہیں روکتے ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے لبے سما کانو یشن جو یہ کام کر رہے ہیں بہت برا ہے ہوں اتھے دو وعدہ ذکر کٹھے آیا ہے ربانی ربانیون رب والے یعنی کی مطلب ہر پاس چڑھ کے بیٹے ہونا اللہ تعالی نے کیا آخیا ربانی یہ شیر ربانی تا ربانی وہ قرآن والا لقب ان, ان, ان ملے واقعی ربان نہیں سڑنا <تصفح> تو ربانیون ربانی دی جمع ہے ربانی تو مراد اتے وہ نہ لیا جندا لقب ربانی ہو باوے لا لوا باؤن جی مرضی چلا ہوئے. کئی مولوی بھی لائے پھر ہیں لیکن ربانی ہونا ہے اللہ دے قرآن دی زبان چ ربانی ہو رہے ہوے جیڑا صرف اور صرف رب دا ہوے بس نہ او بیوی دا ہوے نہ بچیاں دا ہوے نہ دنیا دے اور کسے شاہ دا ہوے اور صرف اور صرف اپنے مالک دا ہوے سبحان اللہ یعنی بیوی بچے بھی ہون نہ ہوندے تو دل ماسا بھی انہال نہ رکھدا ہوے دنیا وچ رہندا ہوے لیکن دل دنیا تو باہر ہوے حتا کہ دنیا دا ہونا دنیا دا نہ ہونا مرنا جیمنا ہوں دے آستے سابق کووے نہ دنیا دی آون دی انو خوشی دے لیچ ماسا آوے نہ جاون دا ماسا غم آوے او دا قلب صرف اور صرف اللہ دی یادت ہما وقت مصروف ہوے تے باقی ہر شای تو آزاد ہوے نا دل ہو دا دل وہ پھر سمجھو ربانی کون ہے ربانی احبار اے ہبر دی جمع ہے آلم اتے وہ مراد ہے جڑا آکامی جاندا ربانی ہو جا خود رب نو ناندا ہولم ہوے جا رب دے نو جاندا ہو اندر دونوں چرق ہے ربنا ہو رے رب دے حکم نو جاننا رب دے جاننا بد مذہب نہیں ہو سکتے رب کے حکمان جانا والے ہو سکتے رب کا حکم نباد روزہ ہلا لے ہرامے پاکیے پلیتیے فکا دے پلیتی مسائل نے یہ سہ بد مذہب بئیمان وانتی قسم کے لوگ جڑے نا Oh, ہوں نے بڑے بڑے ٹیٹن عالم ٹیٹن ملانے بڑیا بڑیا ان کو کتاباں نے بڑیاں -بڑیاں کتابا لیکن ان, ان, ان, ان حکم جان دے ہوں نے اللہ نو نہیں جان دے اللہ نو جانے گا تو صرف آ دے کے ہی کوئی مرد جان سکتا ہے اور نہیں جانے لوک بولو جی آبان اللہ بد مطلب نہیں ہو سکتا عالم ہو سکتا ہے عالم دا مطلب رب احکام جان والا ہو سکتا ہے مگر رب نانا رب دیاں خاص شانہ نے خاص سفت نے انہ نو جدوں بندہ جاندہ اپنے آپ ہی ساری کائنا تو دل چون ہے چون کی جانا ہے بلکہ انزدیک ان جو کچھ ہے نا یہ وجود اے وجود خدائی کا سمجھتا ہی نہیں ہو وہ ہی نہیں صرف ایک کو ہی او دا نور ہے تو ہے او دوسری اے وجود اور کسرت او یعنی ویکد ہی نہیں تو کر کے ایک کو ہو گئے ربانی جنہوں آپ آنے کرام کیا آنے اولی کرام یہ شان اللہ تعالا بیان فرمائی اللہ, اللہ لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبردار اللہ دے نو خوف نہیں ہوں ہزور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جنرل زیاد دورے سن نگی تلوار سن مزہ جی بیٹھے کھی خوف نہیں سن دے بے دڑک بولنے کسم خدا دی کر کے آنا اللہ دا ولی ہوے ہو رب نو پشان لو مڑ جدو کوئی دوسرا کوئی نہیں ڈرے کے دے تو جدو پچھا دا وہ ویکد ہے ایک جدو پچھاڑ لینا ہے تو ڈرے کہ یا سے دے دعا مور آه آه کوئی رب دوا ویڑ ڈرے وہ ڈرنا ہے ہی کسی کو نہیں اس واسطے لا خوف لا یہ ایک ہو گل ہے کہ اج کل کے دی شانے میں کہ پانچ پانچ کلاشن کوف حالے بھی حضرت لا خوف توجہ نہیں فرمائی پانچ دا کلاشن کوف سجے پانچ دا کھبے پچھوں وچوں پھر نکل نے لا خوف انا لائے ہم والا بیاد اور میں کیا موج کٹیچ ٹیچوے جے ہلے لا خوف تے دا کلاشن کوف تے حضرت پور خوف ہوں اور موڑا میدائل رکھنے پہنے گل کرو پر نے مرید رہ گیا پی گئے ہوں کتوں بندہ لب لیا میاں رحمتی سب رحمتہ وغیرہ آیا رب دوکل بول سبحان اللہ تو قبلہ اللہ تعالی نے دو کا کٹھے ذکر فرمایا ایک رب نانے ایک رب دے ربان نو جان والے ان ذکر فرما کے رب دسیا انہ کی ذمہ داری کینہا مر ربا نو آل اسما وا اکلے مل سو بلے بل, بل, بل سونے رب آسان جاؤ ردوکرا جی دیا بولو سبحان اللہ <تصفح> فرمایا دا کام وے اے نو روکن گل پیڑی کرن گناہ گنا گل تو اس گنا گل تو حرام کھا کی مطلب انہ دا فرض بنتا ہے کہ لوگ دے عمل سکھاون تے سفائی دے قول دیوی صفائی سفائی توجہ تبجنی فرمائی یعنی دوسرے لفظ کال فیل دی اصلاح دی اصلاح کرن گل سمجھاون کہ اوے بول بولد سوچیا کرو کوئی کفر نہ بکیا فلاں فلاں کفر جے فلاں فلاں نجائز گل جے کوئی ایمان خلاف گل نہ بے, کوئی بے حیائی بےغیرتی گلے منہ نہ نکلے اور اے ایک فر ہے انہوں کا دوسرا کل سوت لوگ جہے ہرام کھاو ون, ہرام کھاون تو روکن حرام خوری تو روکن انہوں دس رسک حلال کمائی د رسک حلال کھاؤ آرام نہ جاؤ معلوم ہوا ربانی ہو یا رب آلم ہو ان دونوں کا فراہ بن دے لوگوں کے منہ دیا گلا دے عمل تے لوگ دے نو بھی صحیح کرس طرح اپنی زبان نال روک کے توجہ نہیں فرمائی روک کے یعنی روکنا کام کرا نہیں میری گل سمجھا نے دو تو روکنا گل پھیڑی نہیں کرنی حرام بھی نہیں کھانا تو سیا تن پتا ہے ریس کے تے وڈی عبادت ہے نا بلکہ نبی شریعت رز کے حلال تے ننانوے درجے اے سمجھ عبادت دے رز کے حلال کھان درجہ اتلا باقی عبادت نے ایک درجہ ایمیت ہوں آلما ولیا کا کام رب کی دشا نو بلی گل روکن گنا دی تو روکن کی مطلب کہ لوگ نو یہو جا سمجھاؤ کہ لوگ اپنی منہ ولط گل نہ کرس بندے نل سہی کرنا نصیب ہو جائے نا انو مولا تالا امل کی اسلح بھی اتا فرما چھٹ د قرآن فرما کولن سدی دئی اس لہل کم آ مال ایمان والب فرما گل سی صدی گا اس کی کم آ مال کم تے املوں کی اللہ اسلاح کر دے گا معلوم ہویا جنو گل سی کرنی نصیب ہو جاوے ان کا عمل بھی کسی نہ لے کس لاپ سیدا کر چے گا جڑا بولے بھی پیڑا ان دا عمل کدو سیدا ہونا گل تو سیدی ویلی نصیب ہو جاوے نا بندے جنو بولنا اس واسطے فرمایا دی تے ولیاں دی ذمہ داری دسد کہ انہ کم کام ایک کی کرن لوگانو کہ بولو بھی صحیح تے غلط بولن تو روکن دوسرا حرام کھاون تو روکن ایس ہے ولیاں تے آلمان دا کام جے ایک کم پورا کردہ ویکھیں توجہ نہیں فرمائی ایک کم پورا کردہ ولی ہے جی نہیں پیا کر شیتانحمان کوئی تعلق نہیں یہ آیت اللہ تعالی متعلق اتاری سی کہ یہود ربانی دعوے پہ بڑے کرتے سن توجہ نہیں فرمائی ہاں ان بڑے بڑے اپنے آپ درویش دے سن پر اللہ تعالی نے فرمایا کیسے درویش جے نہ پیڑی گل تو لوکان روک دے جے نہ حرام کھان تو روک دے جے ہر کسے دے موڈے جے تھاپی ماری ہوں دے جے تُسھی چنگے درویش جیسے سفج جو نہیں فرمائی اللہ سوہاں قرآن نے بیان فرمایا اونا تے اللہ تعالیٰ نے توبیخ کیتی ہے ڈاں ٹپٹ کیتی ہے اونا دی تحدید کیتی او تُساک کیا ہو جے ربانی بڑھے جے درویش ہے जेड़ा भी आवे था मारी आ जे बी शाबश काम तीत रख सजाई आराब हो चंगे मेरे वली जे तवजो नहीं दे फुरे खिलाफ होग बन जाओा मुरीदे खिलाफ चक रहे तो अग बन जाओ निकल जा बेअत نہیں بخشی سکنا خلاف ہو نکل جاوے میرے خلاف نہ ماری ہے ہو جا میرا ربا ہو آلما عالمانو بھی اسلے دے جڑے یو دے عالم سن انہیں بےد میر بھی رب سونے نے جنجوڑیا وہ بےد میرو کوئی ہزار نو ہاتھ مارو وہ ہو جائے عالم جے تو جو حکم جانے نے اس واسطے کہ اڑ جانے فرمائی کو حکیم جو بنتا ہے حکیم جو حکمت بار سیکھ کے آوے ان مطلب تو یہ ہوتا علاج کرنا جب بھی کوئی مریض آوے وہ آ کے ہے ہو جا برا سات بڑے کی بڑا بھائی ڈاکٹر جو ڈگری کر کے آن کا مطلب کی ہے بھائی علاج کرنا جدو مریض لین لا مارے آ کے ٹھیک جی لگ جا چلو چلو چلو فیس رکھو جاؤ ہے بالکل ٹھیک جی وہ نہ ہی چنگا سی توجہ نہیں مطلب یہ نکلیا کام ایج آیا نبی کا دین وہ پہنچا دے بے سر رو پاوے جاوے مر سر بھی پرواہ نہ کرے قسم خدا دی کر کے آنا اگر اللہ دے ولی گل سمجھا نے اللہ تعالی ولی تو خیر ذمہ داری پوری کر کردی ہی نے اللہ دلی تو جڑے ولایت دا دعوی رکھنے والے نے جی یہ پوری کرن اپنی ذمہ داری عالم کرن اپنی ذمہ داری یہ دو کام کرن حرام کھان تو روکن دوسرا نو غلط بکواسا جو جو منہ گانے باجے حرام بولیاں جو نکلدیا نے سارا آ گئی ان سارا تو روکل جھوٹ تو منافقت بولن تو غلط بولن تو بدکار بے حیائی دی گل بولن تو اگر اے لوگ سمجھا دے رہن اور اپنا فرض منسبی پورا کرتے رہن سم خدا دی کر کے آنا پہ حضور سرکار دی امت دا کا یہ حال نہ بنے کدی جاج کیوں ایک, حاکم ایک ولی تے عالم ہاکم دا کم ہے وہ اپنی طاقت نال اپنے طاقت نال اپنے قانون دے زور نال اپنے افراد دی قوت دلال او پھیلی طور تے تا روک ہر برائی نو اوناں دا حق بندا اے او تھڈو عملی طور تے تا روکن اور ولیاں تے آلماں دا حق بندا اے ای زبانی طور تے تا روکن اگر اے لوگ دو ذمہ داریاں پوریاں کرن نا امت تے نبوت فساد نہیں کبھی اوے گا توجہ نہیں کی میری گل میں مثال دینا حاکم برائی روکنے نیکی ولیاں ولیاں تے آلما نالوں بھی اگلا درجہ ہے ہاں کیونکہ یہاں کہنا انہیں ہے اون دے طاقت इना जबान कहना अमली तौर त करा सकता है उन्हें खाली हुक्म जारी करना तो बड़े बड़े फन्ने खां तुमन खां भी सीधे खड़े होंगे जिना मर्जी चोर उ चक्का चौधरी तुं रन प्रधान होकम का लित्र वेख के सारे सीधे वे होंगे हने ही वेख लो इत हाकिम ने स्पीकर बंद कराया हो गया कि नहीं سپیکر بند ہو گیا تو کنجرخانے نہیں بند ہو سکتے ہے کوئی نا ہو گیا بند نبی دی تر تاریف ہو سید لمبیا سرکار دا حکم قرآن سنایا جائے گھر نیکی بند تے آئے نے چٹ چ ہو گئی ہو گئی کہ نہیں کسور ضلع تحصیل دا ناظم بھیٹا ہو گئی کہ نہیں تو سارا سا, سا سکے پے <laughs> <laughs> سو سکے پائے سن کے نہیں ویختے گئے جی لگتا سی جان نکل گئی بس <laughs> <laughs> اور سمے لگی نہیں ہوں درسو جہا نیکی فورن بند کرا سکتا کیا وہ برائی نہیں بند کرا سکتا جیڑا دودھ دو پلامن روک سکتا ہے وہ موتر پلاو تو نہیں روک سکتا جہا برفی منہ منہ مو چ ہے لینا کیا وہ ٹٹی نہیں کھو ستا برفی نہیں کھان دتی تتی آپ بھی کھان دے لوکنوں کو آئیے ہوندے سمجھ لے اصل کم برائی نو روکن دا وہ ہے حاکم دا اور جیرا حاکم ایک کم کر جاوے قسم خدا دی زمانے دے ولیا تو بڑی شان اس حاکم دی حضرت فاروق آزم دی شان دا کوئی ہے اللہ! عمر بن ابدل عزیز کی شان دا کوئی ہے اللہ! بزرگان دین نے عادل آدل ہاکم عادل نبی دی شریعت دی چلن چلاو والا ہوے سارے زمانے دے ولی ہوں ہی رل سکتے رب دا نائب ہوں دا نائب مولا تالا دا خلیفا دا ہوں دا اللہ دے ولی دلی ہزار سال چلوں نہیں پہنچ سکتے جب نبی دی شریعت چلنے والا حاکم ایک حکم نبی دا نافذ کر کے پہنچ جا توجہ نہیں فرمائی اور جے ہٹ جاوے نا تے سزا ہوں دی پھر جے او چلے چل نا تو جی درجہ اچا ہے تے جے او ہٹے شریعت تو تے لوگاں نو ہٹاوے تے مولانت بھی او ڈیچو کھلائیں دائیں آہ پھر ولیاں دا حساب بھی ان دے تو آلمان دا بھی عوام دا بھی او دے تو کیوں جو توں اتے بیٹھا سائیں ساریاں دا مالک سائیں عزت جان مال عرشہ لوکان دی تیرے قبضے سی بہی مان آتا ان جو میں اپنا نائب بڑھایا تھی توں کی کی تا سی پھر او وہ بدل جائے تو پھر بڑے بڑے دل بدل جڑے بڑے بڑے بدل جانے نے بزرگ لوگ فرما نے جس دور میں فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جا فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے سبحان اللہ توجہ فربہ دکان بولو سبحان اللہ हाकिम सिया रीड़ी हड्डी हाकिम जड़ा चकी किल किल ऐ हो जा कद नी कल चल सकते ना तो जे किल उकई बचो पटी जाए इतो पटीजे तो सीधा अमरीका जा लगे हूं मोड़ किधरे हम एक चक्की एक पोड़ इन एक पोड़ ہوں سکے مولوی کا منہ آئی ہے پیران عوام کا آئیے جنہ مرضی ویخو جی پوچھل ہاتھ رکھو مجالج پوڑ جو رل سکتے نہیں کل اصل کر دے تا کر کے جی کل ہوئے چاپڑے مقام تڑ چلتے دنی ہام قوم نو لڑا ہے حاکم مرا ہے حاکم ولی ہے، حاکم عالم آلم ہے ہاکم استا بچا ہے ہاکم ہی سارا کچھ ہے حاکم پھر جاوے ہر کسے دی تباہی ہو جاتی ہے کر کے میرا پاک حسین کسے دے خلاف نہیں ایک حاکم دے خلاف اٹھا ہے راجیدہ چہ بولو سبحان اللہ ہوں سدکے جاوا ولیا کا ربانی جی اور ماں اتنا فرض یہ گل پیڑی تو روک حرام کی اچھا عوام تو اس دشان دی کوئی ہے بزرگا نے دین نے لکھے آدل ہاکم ہودل نبی دی شریعت دی چلن چلاو والا ہو سارے زمانے خلیفا ہوں ہزار سال چیلیاں اوتے نہیں پہنچ سکتے جھے نبی شریعت دے والا ہاکم ایک حکم نبی کا نافذ کر کے پہنچ جاجو نہیں فرمائی اور جے ہٹ جاوے نا تے سزا ہوں دی پھر جے او چلے نا تو جی درجہ ہے تے جے او ہٹے شریعت تو تے نو ہٹاوے تو ملانت بھی او ڈی چوکی لینا پھر ولیاں دا حساب بھی ان دے تو آلمان دا بھی عوام دا بھی سا سارا مالک سائزت قبضے مال نائب بنایا بدل جائے پھر بڑے بڑے دل بدل جڑے بڑے بدل بڑے بڑے جزرگ لوگ فرما نے جس دور میں لٹ ج فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے कोई भूल हुई है हाकम जी चक्की का विचला किल केल किल ऐ जाए दोवे पोड़ कदी नहीं कट्ठे चल सकते चल सकते ना पता जे किल उक्का पटी जाए ایتھو پٹی تو سدھا امریکہ مولویاں دا منہ آئی ہے پیران جرضی ویکو جی پوچھ دکھو مجالجے ایک گل رل جائے پوڑ سکتے نہیں کل اصل کر دے تا کر کے ہو اپنے مقام ت دون دے پاکم دے ہی قوم نو لڑان دے. حاکم ہاکم مرد حاکم ولی بنوا ہاکم آلم بنوا ہاکم استا بچا ہے حاکم ہی سارا کچھ کردے حاکم پھر جاوے ہر کسے دی تباہی ہو جاتی ہے تو کر کے میرا پاک حسین کسے دے خلاف نہیں ایک حاکم دے خلاف اٹھا ہے ولیاں دا ربانی ربا اور علماء دا فرض اے. کہ گل پیڑی تو روک حرام کینو بئی اچھا عوام تو اچھا دین عوام دیوام آیا ریڑی کلوتے فڑ لینا بندے دا پتر بن سنت کے مطابق چلو شرم کروتے بیٹھا فنیئر سب نو کسے نہیں نی آخنا نو لگے رہو سارے اللہ دا ولی تے آلے کا بلی میں نہیں ہوں کا کھے قسم خدا بھی کر کے آنا حاقم بھی حق آکھے جیڑا سامنے آ جائے انکہ دے پرواہ نہ وڈے دی کرے نہ چھوٹے دی کرے نہ تگڑے دی کرے نہ ماڑے دی کرے نہ غریب دی کرے نہ امیر دی کرے نہ اپنے دی کرے نہ غیر دی کرے کسے دی پرواہ نہ نا... کرے یہ جناب مجاہد اتے بیٹھے فسادی زیادہ فسادی اتے پا کر چندہ کٹھا اسے لوٹی جا رہی ہے ظلم ہو رہا ہے آ سے جے کپڑے کپڑے پائے سن تو میں لگا گیا میں آ جی میرا ایک سوال ہے جی جی میں کیا جناب آ سامنے ننگیا فوٹو کھڑیاں نے کھوکھا سی کوکھا سگریٹ نے کوکھے نہیں ہوں اندر ہندو فوٹو لگی خان کجر فلموں والوں نے میںاہد صاحب سیاح آدھے پہلے اپنی منجی ہیٹ ڈنگوا پھیرنا چاہیے تو پہلو کرو نا جہاد شروع کریے آؤ تو لڑائی پڑھیے مینو آڑائی کرا میں میرا نکل گیا میں میں مجاہد صاحب لڑائی کرو مجاہد بغیر لڑائی تو یہ کہ سنا ہے شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے شہید ہونے کو جی تو بہت کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں برا کا شہید جان تو مرے گا شہید ہوئے دا مینو اکھان کٹ لی جی دعائی خدا دی مجاہد ناگ تڑائی کرایا میں فوٹو نے خراب روح بھی, اے تے ایٹم بم بھی اے. تو فوٹو پار سکنا بئی مانا لڑتا ہو ڈرامے باز دیا پترا جھوٹ بولن دیا لوگوں کا جب میں چنگا سہگا فریا نہ اگوں سر سٹ کلو ماشاء اللہ کہاں ریستے ماشاء اللہ کہاں ریستے ہیں میں آخری جی حرام نہیں کھانا توانا خراب ہوا لوگ کٹے کر کر کھائی تو بولنا کی قسم خدا دی کر کے آنا یہ تو اسی طرح مثال دینا تجاؤ دی خاطر کھکھر بیٹھی وٹا مار کے نس جائے تو کھکھر اٹھ کے بندے پی جائے یہ جا دے فسا دے جاد او ہوں بڑے اتوں نستے اتوں نستے ہیں فوج یہ بارڈر پار کرا ستے لوگ کیونکہ ایجنسیا کے تحت امریکہ جو نارا دیا ایجنسیاں دے لوگ تحت کام کرتے ہیں یہ رات نا کے گولی مار کے نہ ستے ہندو نس آتے ہیں ایسے مجاہد نے کلوندے نہیں موڑ نو نو نو دلے پیری ونا مراد آ مجاہد دونوں آدھے نے جڑے پشا دسے مجاہد جیتے پیر تھر دن محمد بن کلس مانگو پشا نہیں اٹھتا تارک بن زیاد کی آخیا تارک بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے تو دریا پار تھا تو فرمایا کشتیاں باہر کٹ کے ساڑ دے انہوں نے آخر خدا گھر واپس نہیں جانا دے ہے کھلیا جی یہو جی گل بن گئی تے چلو کھلوتیاں ہو گیا پشا تو نسا گے نا تارک بن زیاد نے آکھیا یہ غیر دا گھر نہیں جہاں بادشاہی ہمارے مولا کی ہے وہ ہمارا ہی گھر ہے ملک خدا ملک کے خدا کا ملک ہمارا ہی ملک ہے سبحان اللہ ذرا بولو پتہ یہ ہوجن لےاندا کا واسطے ای ماں اونوں بعد مجا لے جے میرے نیڑے کوئی اخبار والا لگا ہوے لگے کیویں او جتھے جھوٹ پلیتی چلے اوتھے حق دا کی تھیا گھر لے کے تو پڑی خبر توں اکھے بڑا کام ہو رہا ہے پترے میرا بھی جی کردہ تو شہید ہو یہ نہ بھی جدید ہو وہ جدید بن گیا کھڑا تو شہید ہو تو آگر, اگر ان میں نبی کی شریعت کی ماسا سمجھ بوجھ ہوتی تو سب سے بڑا جہاد جو نبی نے قرار دیا ہے کی حق آکھا یہ اپنی قوم نو حق دے حکام نو حق دے کوفر خلاف بول دے جی میاں حیات رحمت اللہ علیہ بول دے سن شیر ربانی بول دے بولتے سن سنجو نہیں فرمائی بول کے سبحان اللہ ہاں قسم خدا دی کر کے آنا یہ خدا پڑھ کے ویخ کی لوگ یہ تبلیغ کرتے ہوں دے سن ایک کلی تبلیغ نہیں سی ہوں یہ نہیں سر آدھے خالی کہ تسا نماز پڑھو تو باقی جو مرضی کرو قالی میں پڑھو تو نماز پڑھو تو باقی جو مرضی تھو آگا پھیری ہر پاس ان دن سی تبلیغ ہے بے غیرتی دی تبلیغ ہے نبی کی شریعت میں تبلیغ وہ ہے جو دونوں کام جس میں ہوں نیکی دا کیا جائے اور ہر برائی سے روکیا جائے میں کوئی سنے تے پامے نہ سنے گردیلیا اللہ دے ربانی لوگ اور علماء لوگ موگ ہوئی فرض ادا کرتے دی پہچان اور داری اور کم یہ جی اللہ دجتوں مصروف نظر آنگ گے ہاں جی نہیں گے اگوں کو لحاظ نہیں کریں گے جی دید اور لحاظ کر لیا ہے کسے دا کا رب تو بےدید ہو گئی رب نال نہیں رشتہ جڑ سکتا رب لار جی جوڑ جائے ہر کسی تو ناراض ہوبانی رحمت اللہ ہے آپ سرکار ایک پینٹ شرٹ پا کے آ بیٹھا میاں صاحب سرکار نے فرمایا کی کرنا ہے جی میں ریلوے سپری ہوں اچھا کنی تنخواہ آئی ہزار روپیہ اس وعلے کا آج پتا نہیں کن ہزار تنخواہ ہونی ہزار روپیہ میا صاحب نے فرمایا اس ہزار دبرتے آئے سوالوں جوابی چھو نکل جائے اس سہ ہزار دنال پلس رات تو لنگ جائے دا اور ساکھا نہیں آپ نے آہ ملی آئے آئے آئے اللہ دے فقمیان صاحب جلالی بڑے سن آ اب اتھے تھے میڑی تو فرمایا ہوں دا سمان کہیں کٹھا کرنا ہے کہ کی کری پھرنا ہے توبہ کرائی کپڑے اگلے سال آیا ہے. بندے دلے پائی پھر پینٹ تھیں <سلام> <اے انتالت سلام> اتر گئی آن. اے نہیں راکی ٹھیک ہے فرض تو او ہی ہے نا ہوں پینٹ شرٹ جیڑی اونج خدا دا عذاب ہے اذاب نہیں ایمان نسو جیڑا بچارہ پا لیندہ ہے نائے بان جو گئے نائے بچارہ جی نو پشاب آ جاوے تے انج لطاں بھار کھلوندہ جنہیں اونٹ بڑھتے نا نائے مراد کھلون جو گا نہ نابان جو گا اُت تو انج موٹی جو میں کھوتے دی کھال لون دی <laughs> گرمیاں ہونہ ہار دا مہینہ ہوئے تے اے پائی ہوے ہو بڑ قبر دودخ کا آزاد کی ہو رونا ہے <laughs> یہ کافی ہے ایمان کافی ہے کوئی تھوڑا آزاد خدا میں آنا ہونا اجڑے کو لطرن بندہ وڑ سکتا سا انج اپنے شوق وڑ سکتا جی بندے نو اللہ نے ماسا زمیر دتا ماسا ہی زمیر دتا ہوں ایک کپڑا جہا تھلے نام مراد ایک تو انج سوڑا تو آزاد दूसरा नंगा तो बेहया मैं कई फल लेना मैं तू अपनी मैं अगले दिन जंग खलोता तो मैं पुतर चादर दया मैं वो हैरान होने लग पा जी चादर कर दी मैं पुत्र पा लाया आता क्यों मैं मैं पुत्र नंगा जो खलोता मुडा सी सकूली سکولی بندہ سیان دا ہے سکول آرہے نے انہا ساڑھے لاگو ضروری لازمی کیتی یہ ننگے انہا سانوں کیتا جے ہوئے قسم خدا بھی کر کے آنا سیانے آرہے نے تعلیم کے لئے لباس چاہیے یا مغض چاہیے اللہ میں اقبال آرہے ہیں ظالمہ یہ تے سوچ تعلیم آجتے مغض چاہیے دا یا لباس ہوں سونے دیاں تاراں دا کپڑا کھوتے کوتے پوا کے تے تو آخ پڑ پڑے گا کھوتا حضرت بلال دا اتلا پنڈا ننگا پاٹے اٹھارہ ٹاکیاں والے کپڑے نے تے پڑھایا مستفا نے ارش فرش دل میں پڑھیا کہ نہیں پڑھیا پھر اے جڑا یونیفارم والی بغیر پیے کتوں آئی یہ ماں اس واسطے رکھیے کینہ دا بچہ بچہ ساڑھا غلام بنے اپنے نبی سرکار دے تحزیب تمدن دا مخالف بنے اور ساڑھا عاشق تے موافق بنے اور جھلے ہاں اتے ہو پایا ہندہ ہے خدا دا کاہار گال گھوٹو جی میں ماجنو گال گھوٹو ہندہ ہے نا او گال گھوٹو میں ہیکنو نپیا میں کہے پتر نراز نہ ہوں میں گال پچاندہ جی چاچا میں کہے یار اساں جاٹ جے بندے ہیں سی اسا ایدہ سارا ٹوٹا سنجیر دا یا رسے درجے گال چاہنے ہو سمجھ کتا کسی کلے تو میں کیا جناب ناراض نہ ہو دس تو کلے کی ترائی فرنا ہونا مراد آ کوئی اکل دا علاج کر اللہ ہر فتنے تو اپنے مرید نو غیر جیڑا سامنے آوے اس اپنا فرض ادا کردیا ہوا گل بھی بہڑی تو روک دا ہے تے کم بھی بھڑے تو, تو, تو روک, دا روک دا میں زبان بھی روکنا اولا اور ولیاں دا جدوں یاد رکھنا اتے ایک نکتا تن سمجھا ہمار لگا حاکم دا کام کم ہاتھ نال روکنا کیونکہ اندر کول طاقت اولا تے ربانی دا کام دا کا نال روکنا اور عوام دا کام ہے ہر برائی دل چ برا جاننا نبی پاک سرکار ترتیب دسی ہے جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے نہیں طاقت تو نہیں طاقت تو دل میں برا جان ہے نا جدوں جدوں علماء جڑے نے نا جڑے اپنے اپ نو عالم آکھ دے نے جدوں یہ حاکما کام سنبھال لین میری گل تے توجہ ہوے ہاتھ نال روکن شروع کر دیں دین بجائے نقصان پہلا شیعہ بھی اتے سن بابی بھی اتنے سن بریلی بھی اتنے سن سارے اتنے ہوں سن کوئی بندے نہیں سن مرتے اسی طرح ہے دس دس سال بھی سال پچھا چلو تی سال پہلو مردے سن کوئی نہیں سن مرتے کیوں منازرے مولانا محمد بھی ہون سن ہوندے سن کے نہیں ساری ساری رات منازرے دلیل گل ہونی عوام پتہ لگ جانا ہکے وے باچل سچ جھوٹ کا نتارا ہو جائے انہاں نا مرادہ کام سنبھالیا گوبرمنٹ نے یہاں ایجنسیاں لائیا ہس پائے ہونا یہ مطلب انگلش تلفظ نہ بولیے جٹ لوگ اچھا <laughs> اور گوبرمنٹ <laughs> <اور گوبرمنت laughs> <اور گوبرمنت laughs> جناب لا دیتے نال ایجنسیاں انہیں آخیا کرو مولویا بدنام اے اے کھاتا ہے سارا ہی یہ باہر جڑے بڑے چھٹی نا ہمیشہ پوری قوم آولوی ہوں فسادی دہشت گردی ہوں آدھے کہ نہیں مولوی او جی دہڑی والا میں اگلے دن راول پنڈی پچھو بس بیٹھا تھلے جہاں اتر گیا نماز پڑھنا اس نے بیعہ کا ساں ویچ رکھے تے واپس آئے تے دو بندے میں نے پیان دے اسی تے ڈر گئے ساں اسی تھلے اتر گئے ساں مولی رہ گئے نے خیر ہوئے شاہ خیر پھر میں جنہیں جو گا اللہ دی میر بانل صفائی کرنی تھی مرچنگی کی تھی گئے میں کہا یار مولوی دے بیعہ کے جتے شک کے نا مات ہوئے मत में बंब होक है ना, ना पक् तो नहीं कहीं तो मैं अमरीका बरतानिया यूदिया बम मारने पक् है ना मारते फिरते ने रोजाना क्या हां मैं क्या औंतरिया मौलवी का शक करके गी तो नस गया है जिना पकना बचे दी खाने तालीमे लौतर की सिखा दो توجہ نہیں وہ تیرے ملک دا مال کے گھر آیا پھر بلکہ تینوں انگریز آ جائے ہوں پیو سلوٹ مارنے دی بجائے انہوں مارے گا چلو مہربانی خدا خدا دے بندے گھر دے کے یہاں ظالمہ فسادی تباہی تری دری کون آخد ربانی اور کا یہ کام ہے یہ صرف روکے तवज्जो नहीं फरमाई क्या करें रोकना हूं हां अपनी औलाद अपना पुत्र बंदा थप्पड़ भी मार सकदा है फितना मार सकता कोई ना अपनी बीवी नार सकता अच्छा अच्छा अचक अजकल बंदे बुढ़िया बन गए ने بڑھیا بندے بن گئے اکبر گیا ہاں جڑا است آ کے بندہ بن گئی بہت عورت بن گئی سا کر کے کوٹھیاں والے بےلیاں ویخیا کر بڑھی اگے اے ہو کے پیچھے بیگم جیڑا کو ملا نہ ہوئے بیگم سے ملنے وہ نامرادہ تو چھوٹا کادے واسطے بیٹھا ہے جی ملنا بیگم تیتور سندہ کادے واسطے بنے آئے توجہ نہیں جا میری گاہل سے غر رہ کے میں جیڑی گاہل سمجھانا چاہنا میں کہاں کھون جڑی میں گاہل لیا اللہ دے ولیا داو کام او پورا کر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کم پورا کر دے رہا قسم خدا دی کر کے آنا آپ امل سر تو پیران تک نبی سبق بنا لکان بھی بے نماز ہاتھ دی روٹی نہیں سن کھانے کئی وار لوگ جان کے امتحان لینا نا نے کے بڑیاں تو روٹیاں پکا کے بیبیا تو نمازن پکایا آپ نے بے میمازن پکایا اور نبی نبی پاک سرکار کا جڑا موجدہ ہوت نمت دلیا نت کرامت اللہ تعالی وتا فرمائیں واقعہ خود ابو داؤد شریف پڑھیا کہ مستفا کریم سرکار ایک جنازا شریف پڑھ کے تے ایک روایت جس مرد دا جنازہ پڑیا بیوی بی ایک بندہ گلیا بھی حضور سرکار نو بلا لیا او تے دوسرا ہے بھی کہ کوئی عورت سی انہیں آخیا بھی حضور نو بلا لیا او انہیں کھانا اگ رکھیا کھانا سی شبے والا آقا نامدار نے فرمایا یہ کھانا جڑ ہے نا یہ خبر پیا بھئی یہ کھانا ٹھیک نہیں کھانا پیا خبر ہے یہ ٹھیک کھانا نہیں آخر ٹول آیا واقعی اندر چبھا سی وہ نالی خرید فروخت دے اندر کوئی یہ مسئلہ آ گیا جس دی وجہ سے شبہ پہ گیا تے آقا نے فرمایا کھانا پہ دس در نبی دا بوجھ دیکمیا صاحب کی کرامت وے وارث نبی جو ہے جیویں نبی سرکار دی سنت تے طریقے تے آپ دے دین دے چلن دے اندر ولی وارس ہوں اے نبی موجد سبحان اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! کی بلا میں نہ ربانی نہ آلم دا ایک ادنا خادم کہ علماء کرام جڑے حق دیں جہے الامے نے, نے انہوں دا تو میں پکا دشمان پکی گل ہے جہے ہک دے کوئی عالم کسے تھاں تے بیٹھا اسی نا میں دے اندر جکن والا خاک دربار دی میں فرد ادا کردیا تینوں اے سمجھاوا کہ یار اسا سوچے کہ رب دے پاک نبی دی امت جا. تے جگہ جگہ تے اللہ تلادی ہوں س تو تھوڑا جا پناہ سال پیچھا ٹر جاؤ تی سال پچھا ٹور جاؤ کسے جگہ تے میاں ہزار صاحب کسے جگہ تے پیر میرے سرکار کسے جگہ تے میاں رحمت کسے جگہ تے میاں شیر ربانی کسے جگہ تے شاہ صاحب کرمالے اچھا اے تے مشہور سن نا تے جڑے غیر مشہور ولی وہ وکرے جیویں جیویں پچھا لگا جائے گا نا میرے خیال دے کوئی پنڈ ہو جہ دسے گا جی رب ولی نہ بنایا ہو جے لوگ دی تقدیر بدل بدلتے سن بیمار آنے تک فوک مار اٹھا دونڈی مٹی کی چوکے دے چلنی تو مریض اٹھ پڑتے آنے تو ایک ہو جانے ہوں سن سات یہ بھی گور کیا کہت کیوں پہ گیا ولی دی کرامت بیان کرنا ہو رہے ولی بننا ہو رہے توجہ نہیں فرمائی میں کرامت بیان کر رہا لیکن میں ولی نہیں آج وجہ کی ہے یار وہ بارش کیوں روک گئی ہے رحمت دی توجہ فرمائی کوئی نہ ہو جگہ جگہ دے بیماری لے جراثیم موجود نے جگہ جگہ اللہ دے دی بجائے تینو جگہ جگہ دے ولی نظر آؤ جیٹھے گا تین ہزار بیماریاں چمبڑن گیا نیرے جراثیم لگے پھرنے نیا میرے ورگے وجہ کی کیت کیوں پیا سوچیا گل تو <تصفح> کہت کیوں پیا کہ کہت دی وجہ وے کہ ولی بن نفس مارن توجہ نہیں کی تھی؟ نفس کی مطلب اے اللہ تعالی نے دل دے اندر ایک نفس بنایا ہے او دا کام میں خواہشات لذیذ تو لذیذ اشیا تلب باوے جائز سے بھاوے ناجائز جائز ہو مڑتے کچھ ہے نا برداشت لیکن ناجائز ہوے تو حرام تک لا جد اٹھ دیا ان تے دل دے اتے انج پردہ ہے تے جڑ بدل نے کوئی بریک آتے نے کوئی اس تگڑے کوئی اس تگڑے کوئی اس تو تگڑے جدو کالا فیا بدل آ جائے نا پھر مڑ دن رات بن جائے اللہ تعالی نے دل نو بنایا ہے سورج اللہ آ جڑی ادرو خیشات نے نا یہ ہے ہاں بدل دل خدا نئی ویختا خدا دل تھڑوں حق دی گل بھی نہیں ویختا ہوں تو ویخ بنتا ہے لیکن اندر کم بھی باندر والے ہوں دی دید بھی باندر والی ہوں نہ بول سہی سکتا ہے جے بولے تے کھچا خچا ہے ناو کام صحیح کردائے کام کرے تے تباہی ہے کیوں اس واسطے کے دل انو او دل دا شیشہ جڑے ہو گیا انہا اونا کی کت دس دی نہیں جدو اللہ دا ولی بندائی نا او نفس ماندائے نفس کشی کیتی خیشات دے اوتے قبضہ کیتا جدو خیشات دے قبضہ پہ جاندائے پھر اللہ دا ولی دا دل سور جنگو چمک جاندائے جدو چمک پھر حق بھی ویخ دولا تالا نو ویخ دل نار تا میرے پاک کلی مشکل کشا سرکار کسے نے پوچھا علی کدی رب نیا آ فرمایا جلیا میں اپنے رب ن چر ویخ سجدہ نہیں کردا اس شخص کیا علی مڑ مہربانی فرماؤ فرما مینو رب دی دید کراؤ آپ نے فرمایا جھلیا رب انسدا رب دل کی اکھ نال دسد مطلب خدا جاو رب و حدلہ شریک مولا سونے نی اس دل دے شیشے نو بڑا یہی ایسا جی جڑا اس دل دے شیشے دے اگے نفس دیا خواہشات جناب کردو گار پی جانے خش مار دار بوٹا پھر یہ ولی بن جیٹا اس درتی دے وا ساری خدائی نو بدل آ جائے نا پھر مل دن بن جی اللہ تعالی نے دل نیا سورج آ جڑی اندرو خیشاس نے نا یہ بدل دل خدا نئی ویکد خدا چڈ دل تھڈو ہاک دی گالوی بھی نہیں ویکد ہوں چ بندہ ہے لیکن اندر کام بھی باندر والے ہوں بھی باندر والی ہوں نہ وہ بول سہی سکتا ہے جوچا مارد کام سہی کر ہے کام کرے تو تباہی ہے کیوں اس واسطے کہ دل ان دل کا شیشا جڑے ہو گیا اہم ہر حقیقت دسدی نہیں جدو اللہ کا ولی بن گئی نہ نفس مار دفس خشی کی خواہشات جدو خواہشات اللہ دلی دل سور جنگ چمک جان ہے جدو چمک در حق بھی ویخ دے مولا تالان دل نار تا میرے پا کلی مشکل کشا سرکار نسے نے آؤ علی کدی رب نو ویخیائی آ فرمایا جلیا میں اپنے رب نو ن چر ویخ سجدہ نہیں کردہ اس شخص آخیا علی مڑ مہربانی فرما مینو رب دی دید کرا آپ نے فرمایا جلیا رب نہیں دستا رب دل کی اکھ نال وے مطلب خدا دے بندے کے جاوان رب و حدلہ شریک مولا سننے اس دل دے شیشے نو بڑا یہی ایسا جی جہا اس دل دے شیشے دے نفس دیا خواہشات دے جناب کردو گار پی ج ہو خش مار دار بٹھا پھر جا ولی بن جان بیٹھا اس دھرتی دے ویکھدا ساری خدائی نو جخل سلطان باہ کی زبان سناوا سلطان لارفی اے من رب سچے دجرا بچ مار فقی چھاتی نا کر منتی تو خر دیر ہے نہ کر منتی تو خار خضر دی تیرے اندر آب حیاتی دے متا لبے یار کھڑا تیو میں قربانی تو ہو جنا حق دی رمز پشاطی ہو سبحان اللہ خدا دے بندے آ کر کے اللہ مائکبال کی گلو سنا وا ایک کلندر لاہور ہی جڑا ایڈے سچے بول بولتا رہا ہی یہ کسے کالج دا فیض نہیں سی دل نو فالج لا چھڑ داوے او تھوکی لبنا سی اللہ ماں کلندر لاہوری رحمت اللہ لے پہنجی اپنے نفس نو تذکیہ کیتاوے خیشہ ماریاں کے وے اللہ ماں ایک واقعہ سن لے کلندر لاہوری دی دعوت کی تی ایک جناب والا نواب علاقے انڈیا دے علاقے دا ایک نواب سی اس دعوت کی تی نار وی روی تین چار اسلے شیطانی کانون جان نارے انگریز दा कानून जाने कानून दान भी हो रहे सन जो अल्लाकबाल नवाब गए ने नवाब नवाबिया बड़े बड़े जनाब सोफे सैट विछाए थले कालीन विछाए अलामा इकबाल रहमत जो जा बैठा वे अलामा इकबाल रोना शुरू कर दिता वे रोंद रोंद हिचकी लग गई अलामा इकबाल मूह मुबारक जो फरमा ساڈا پاک نبی اے تے تے جناب اس طرح دی شے نہیں استعمال کیدھر کی ساڈا ایمان پہ نہیں مکن لگا او ایاش بن گیا اللہ رون لگ پے روا روتوں اٹھے نے غسل خانے وے جا ٹھہرے نے غسل خانے چند رونا شروع کر دیتا ہوئے آنکھیں اپنے خادم نو اللہ مانے فرمایا میرا بسترہ غسل خانے وے چلا دے میں نو سوفیات بینا گوارا نہیں میں محمد پاک دے طریقے دے خلاف کے میں ہوا ہاں ہاں سونا بابا فرید وے کن <سؤال> سال جنگل چڑتے رہنے <سؤال> سال کاندے کی سن سد پاک پتن چیری لایا نا تو کانے کی سن رانے سن چیاں کھا دی پتے کاندے کی سن کری دیلے کری درخت ہوں نا ہند ڈیلے سمی بھی ہے کھ کوئی نہیں سی نہ پورے ہندوستان بابے دی سی تم دنیا پورے ہندوستان ہو جنہوں دے خلیفے در خلیفے پتہ نہیں گن لگی تے گنتی مک جائے تے ان دے دربار تے بڑے ولی نہ تے بابا فری سرکار تے کول کو نظرانے آنے ٹھیر لگ جانے इधरों आने मुड़का रहमत जा के पुछो इन्हों मुरीदां आप रुपये नाथ नहीं सी कदी लाने सराने थले रख जाने उठ के तुर जाना मगरों लोग चुक लैने کئی مریدا چک لینا پیسے لوگا دس بئیمان سارا بےمان توجہ نی جی کر لے کے بے لیا سوفے سیٹان تے ولی نہیں دے ہاں او تین پتا اسی ابراہیم ادم ستے سن بادشاہ سن خراسان دے اے میرے بابے فرید دے پیو ددیا چاہتے نے ابراہیم ادم ہاں لے دا شاہ سی بادشاہ افغانستان جن دے جنوب گھوڑے دے مکان دی چھات دے گوڑے بندے دی آواز آئی بندہ ٹرتا ہے پوچھا ہوئے کی پیا کرنا ہے کیا ہے تے گھوڑا لبدا گھوڑے لبھی دینے اس کہ مکان چھتاں چھت گھوڑے نہیں نہ لبتے سوکھوں کے رب بھی نہیں لب گا جی فرمائی گر کے نفس مارن نا, نفس دی مخالفت خال ولایت رب نال کیونکہ دنیا جو ہے, یہ رب سونے نے اپنے مقابلے چ بنائی اینو اللہ نے کیتا ہے بغض. رب اینو پسند نہیں کردہ دنیا بنا کے تا کر کے کافر نو چوکھی توکھی ہے फिर आज सा बाद सिर पीड़ भी रब न दुश्मन नी कब इस वास आ मच्छर पर बराबर भी दुनिया की कदर मेरी बार गाह होंगी ना तो मैं काफिर निकोट भी ना देंदा पानी दा। दुश्मान। दुश्मान ना है मेरा दुश्मन तू दुश्मन की संघी घुटना रब आंदा हो रखा دشمن پل ہے جڑا پل نہیں اگان ساڑنا جو تین پل پل جنا پل نہیں پھر ساڑ دیا सारे आते भी चोखा तेन स्वादा दे मादा प्रस्ती का मतलब हर बंद ख्वाहिशी होन लगा हो अगे फैक्स पाया جدو میں لیٹوین جاؤں ہاں اور سلے بھی میں انج باما ہاں جی میں کھوتا تڑیا ہوں میں باما ہاں ہی اور سلے لتا بھار نہیں انج باما جی میں کرفی تناڑک بھار پر پڑھاتا اوٹھا ہی فون آوے ہیلو ہیلو جی میں مسروف ہوں ہوا نام مرادا اتھے مسروفیت تنے جاد ہوں اس وقت کھانا خراب نہ ہو بھی وہ خدا دا بندہ اللہ دا ولی تے بلی بنتا ہر پاس توڑے تے ایک پاسے جوڑے اس لانتی نظام نے رب نال توڑی تے ہر ایک نال چا جوڑی کدی فون نال کدی کسی شہ دل کسے پاس ریا ہر بندہ عیاشیت جو پیا ہے رب آخیا بس اتلے جہان دے فیض مک گئے تدی بڑیا ردی جہان نفا مارے ہوں عالم نور تو فرے تا آلام اقبال بولے کلندر اقبال فرما وہ قوم کے زانے سماوی سے ہو وہ قوم کے فی سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برک و بخارات واہ واہ اکبالا وا توجہ نہیں پر بائی اکبالا دے جیڑی انتری قوم اتلے فیض تو محروم رہ جی نا اس دنیا دی مٹی نے کھڑونے اچھ کھب جاوے بال آ پتا ہوں کمالات بخارات جہازی ہو گئی بندہ اڑیا پھر میں ال ویکھی آ کے ہاں میں کتنے اڈتی میں جہاز دے تو بڑھایا نے انگریزا آ کے ال نک کے کی میںردار پیچھے نہیں ہوںجو نہیں وہ جدو کسی نے دوجے نقل مارنا نقل والا سے خدا کہ مرید پیا کتھے بیٹھا نہ کوئی جہاز نہ کوئی پر مارن دی کوئی لوڑ نہیں جدو نال ٹنگینا پیا اتنے سائنسدان بھی آخے گا پر مرن دے ہاتھ لایا نہ لے جائے میاں صاحب آیا بچا نہیں فرمائی اور میں کمال اے چوک ہے چوک ہے اڈن والا سچی بولی سچی بولی سچی بولی جھوٹ نہ بولی کیونکہ تصیں پڑھتے پڑھا دے جے سکول آئے پہلے لوگ جانور تھے جانوروں جیسی زندگی گزارت تھے आज तो हवा में उड़ उड़ मैं क्या बन हवा में उड़ रा है जहाद उल्ड, उल्ड, उल्ड, आजे। है में हवा अंग्रेज जहाज बना प्लेटफार्मा इल ए कोई प्लेटफार्मू तेल देना पैदा पायलट होंगे पेट्रोल पंप है जिथे मुरदार होगी ए पेट्रोल पंप उथो <laughs> बखता अपना टैंकी भरेगी अच्छा ते एल जिन्ना मर्जी उड जाए ना उच्ची बूथा कि रख दी उडेगी फिजा बूथा किधर आना کوئی انگریز جنہ مرضی اچے گا نہ اچا اڈے گا بوتھا تھلے ہی ہونا مردار ہی لبن دیا ہونا کوئی <متحدث> رب دلی تھلے بھی بیٹھا ہو جہان لب جائے سن ایک جی آج ایٹم بم بن گئے مینو ترقی ہوگی آٹم بم بن گیا میں کرتا ہے آخر جی ہر سر تو ہاتھ پہ سر تک بندے سارے تھاڑ دوجو ایٹم کی کردان جی ایٹم بم کی ہے اچھا ہر سر تو ہاتھ پا دے سر و سائنسدان جہا آگو او آئے آئے آ جائے اس ویخنا مطلب دی, <laughs> <laughs> دی نہیں <laughs> <laughs> <آق آق laughs> سدکے ہائے اللہ کا بلی ہو پچھانے قسم خدا دی کی کر کرکیا نہ رب دا ولی مٹ مٹی دی فر کے سٹے ارادہ ہوئے میں ساری خدا ہی مکا دیا منم اساتی دی جب جی درت میری جان ہے اللہ دا ولی ایک مٹھ مٹی ساری خدا ہی مکا سی توجہ نہیں فرمائی مکا سکتا کہ نہیں سڈے پاک نبی ایک مٹھ مٹی دی فر کے کافر دے سٹی سی کہ ترقی میں ایک سرو ہاتھ پی دو سرے تک مکا دینی اللہ دا ولی مٹھ مٹی سارا کام کر سکتا ہے پر وہ کیوں نہیں مکا دے وہ مقاو تھوڑے آئے وہ آدھے نے اصل نو جنت لے جانا اللہ دا ولی کوشش کردا ہے راہ تو ہٹے پھر دے نے اساں اپنے اپنوں ساڑئے سیدھے راہ لا یہ انسان بڑا یہ تے جنت لا جائی کو مارن تھوڑیا نے اوتھے انگریز سی اون دے کان شیطان نے کہہ لو خدا کی اوسا کہو میں آدم دی اولاد نو پیوندا آکھیا سی رب نو لا احتن کن ذریاته یا اللہ تو میرے تے لعنت دا پائے اے ادم دی وجنال نال میں دی نسل نو پی کے رکھ دیاں گا۔ کوئی میں نبیاں تے بڑا دال لاؤن دی کوشش کیتی اے پر انہاں میری اکنی نہیں مننی۔ کوئی میں ولیاں تے بڑا دال لاؤن دی کوشش کیتی اے میں آکھیا کو اٹھو اے کرو کچھ بڑھاؤ بم۔ انہاں اک نہیں مننی انہاں آکھیا رالما سب تیرے کی ہو جا کم کیوں کرئے؟ اساں تے اللہ دی رحم مخلوق ہست رحمت بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ اُساں کہیا بابا پتا کیا پچھا نہیں اٹھا کے بڑا بم ہو سکے آیا ایک <تصفح> سر تو ہاتھ بھی ہزار پاؤنڈ کا بم وجے تھلے پنج ہزار بندہ پیس جل چھوٹے بم نے جدو ایٹم دیواری آئی پی چا کہ کیا بندے پیونے ترقی ہے نہرکی ہے جس قوم مت مارے نا ہاں جی اللہ عقل مار دے نا وہ اپنی بربادی نو آبادی اپنی تباہی نو اپنی ترقی سمجھتا ہوں انسان دی تباہی ایک سرے سرو دوسرے سرے تک انسان مقام کا جنا منصوبہ بنایا ہے ہر بندے دا کا فرد بنتا سیو آدھا وہ تا خدا بےڑا کرتے فڑو امریکہ چ مضمون پر چھپتے برماش سائنسدان انسانوں کاتل کا سائنسدان میں کیا جی یہ سکھانا کاتل سکھاو آج نہیں کیسی. وہ تو وے کچ لو پر ہوں کو بولنے والا ہوگا تو سویرے کا سارے مولبی نو سچ آ منہ گل نکلنی ہے باس مول بھی مار جان تو سوکھ ہو جائے میں مار, مار جان تو سکھ ہو جائے میں بڑا سوکھ ہو بڑا سکھ ہوا آنکھ کیوں میں پیو کا جنازہ پڑھ خرا سوکھا تو اسی نا ای چکو نوابو جناب کرو مصیبت چھٹی ایڈا سارا لکڑا لکڑا گٹھا لے کے پنڈے پیو رکھے ملائی سوکھا نہیں کام ایمان نل دس ایکا کر کے مائیں بہن ہلا لے حرام ایویں مصیبتوں پی فردے اگریزا سوچیا انہیں آخیا سارا کان موڑ بھی سیر مر جنوب مرے اصا ماں تمیز نہیں رکھتے نہ لال رام دی موتر پیتی آ سور کھدی آ چوئے تن آن پن کے سڈےت انہیں گیرت دے سڈے ہیں بوز دل انہوں کے حل سڈے حلیت انہ پاگ سڈیاں بے شرم انہوں دیا شرمو ہزار سڈیاں بے پردہ کھوتیاں واگ انہوں دیا پردے والی سوچیا ہوئے وہ دے بڑن بابے فرید ربست رب دشمن جان جنت جسا جائیے دودا خد گل کی مول بھی کان جانے سنا کٹو یہ آنکھوں کی آخو ہیں گوبر مار دیے مجھ گوبر مار گھر سارا خراب کٹو یہ سوچیا اب جے میاں میں دھد کٹو سارے آخری ہے کسے مننا سی آدھ گندا بیمار کردہ کسے مننا سی ایب کڈے ماجی گوبر بھی کردی پٹھے بھی دی पेशाब भी कर दी खूनागा मज बड़ी गंदी जे पेट बड़ी गंदी जे गां बड़ी गंदी जे बकरी बड़ी गंदी जे देखो, न, देखो ना अल्टीटिंग फिर दी कोई गल ना करना आ रही कटो इना बार हूं जो चवल जान रहा उन्हें आखना यार गल ठीक है बी ना मुराद मेगणियां पलीत की जो ईमान दस के दुध देने डर ना रे दुध रहना तवजो नहीं जगी दुद्ध कि लवोगे डबे चलिया समझ लो काफिर फिर सोचे मैं इन्ह नु आखा इस्लाम गंदा छो तो लड़ ना भैने दीन गंदा आदमी आख्या कटो मौलबी आनंद आखो मौल खांदे वेखो खांदे کی جی. کھانا قبول ہے پر مولانا گوبر نبی خاطر مولوی دا کھانا قبول نہیں ہوں مینو ایک مولوی صاحب ویخ مولوی آخ پیسے دینی قرآن پڑھاو پیسے لین نماز پیسے لین تقریر تے پیسے کیا بڑے بئیمان نے اینا اینا نام مرادوں مار دے انہوں دا حق کی ہے کیوں پیسے لین پیسے لوگ خسرا دیکھو حق بنتا जन्नत विखाओ जन्नत राह बखाओ मुड़ पैसे लैने का हक नहीं बनता जोड़ा तैरी त्यारी, त्यारी मिठी मिठी दिज लिया जाए अतु मलंग अतु मलंग आवे सूरज कजरी आवे फलाना कजर आवे करे शो भावे पंजा लाख लै जाए एक गल तो करते हैं हक बनना क्यों भी जहनम जो सड़ा सू लवे ना कुछ ना कुछ ہر کتے نہیں کی قسم خدا دی سوچنے آخیا یہاں آکو دھتم کرو یہ آکو جانور مارو نام سارے کی مطلب یہ نہ آخو اسلام کڈو یہ آخو جل دس والے دہڑی والے کوئی آڑی والے گندے کوئی آ گے کوئی آفت گندے کوئی آلم گندے کوئی آا جی گندے کی مطلب یہ ہر گندی گی گی کر کٹو باہر جب مک گئے فتنا دلیا فیتنا اس لیے پیا چلتا ہے سو میں آخری جملے نے میرے میں مکا دینا فتنا ہے پیا چلدا ہے کافر دا اسلام ہے دین خدا دا آسمانی چیزے اللہ دا دین ہے جی میں رب دیتا ہے او میں رکھو تے او میں چلو یہ نقطہ سمجھا ہمارے لگا ہے بڑا وڈا جے قدید تُسا دنیا تے سنیا نہیں ہونا کیوں بھئی دین کدہ ہے اللہ اللہ وہ سن حکم دیتا ہے جی میں اتا رہا ہے او میں رکھا جی بدلے آجنا ٹھیک ہے جینا دین نو بدلے ہو کافرے مسلمان ہیں کافرے دن او رکھا جی چلے آجے جے جس ہے اے اسلام دا تصور نما فتنہ یہودی جڑا چلایا ہے نا جا چلا چلدا ہے کہ انہوں آخو مذہب جڑا ہے نا وہ انسان دا ذاتی معاملہ ہے کوئی خدا دی اتو والی نہیں جیڑی بدل نہیں سکتی اپنی مرضی بدل لیا کرو جنا مرضی چاہے رکھ لو یہ آتے نجی معاملہ کی معاملہ جی ساتھی معاملہ کہ سیکولر دین سیکلر یہ آخری لبرل سیکولر اعتدال پسند ہاں جی معتدلو درمیانہ یہ جناب کی ہے او جی مذہب جو ہے یہ خدائی معاملہ ذاتی معاملہ ہے اسلے مرضی بدل لو جیسے مرضی رکھ لو جنہیں مرضی چل لو جی کرے مسیت بنا لو جی کرے تو ٹا لو یہ جی جی کوئی میں مثال دینا بھی جی میں بندہ کاروبار کرد ہے کسی ذاتی معاملہ بندے دا کاروبار دا کاروبار دا جانے ذاتی معاملہ کی جی میں یہ کرنا ہے نہیں کرنا میں جیسے مرضی چڈ دیاں میں مکان بنانا میرا ذاتی معاملہ میں لٹرین اتے بنا میں اوے بنا فلانش ہے اتے بنا جس مرضی میرا جی کرے میں اتوں لٹرین ہٹا دے لے جا بیٹھک اتے لے آوا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے نا وہ لانسی آخر نے دین اس طرح ذاتی معاملہ یہ کوئی خدائی ش ہے نہیں ہوں یہ نواں فکنا وہ آدھے بھائی یہ نہیں بھائی اسن تسا رکھو نہ وہ آدھے رکھ لو پر سمجھو ذاتی معاملہ یہ خدائی نہ سمجھا جی حسیت جسے مرضی بنا لو جس جی لیے مرضی ڈال لو سمجھو لیٹرین ہے لیٹرین گرا دن بنا درحد کا درجہ دم کام سمجھو یہ نہ سمجھو خدا کا گھر ہے جڑا بدل ہی نہیں سکتا تاں کر کے ملک اندر سڑک وسی ہو رہی ہیں ہزار مسجد تقریباً سڑکوں کے آ گئی دربار بھی آئی چتے سڑک مسجد بھی حالانکہ میرے نبی شریت یہ آخری ہے جی مسجد بنی ہے نا وہ قیامت توڑی مسجد تہتا سرا تو لے کے عرش مولا تک مسجد ہے اللہ قیامت والے دن اس جنت چ رکھے گا پھر بھی یہ ختم نہیں رب کرنا ہوں جو سبق پڑھایا ہے انہا, دین ہے سیکولر سیکولر سیکولر دین رکھو یہ سمجھنا کہ یہ بدلتا نہیں یہ غلط ہے کسی کو ترقی کا نام کہہ کر بدل دو کہ اسلام آخیا عورت چار در چار دیواری گھر چھ آخیا بدلو تس آخو بھائی اب ماڈرن اسلام ہے اب عورت برابر چلے نہیں سکتا کر کے تیرے ملک دے اندر سڑکاں وسیع ہو رہی ہیں ہزار مسجد تقریباً سڑکوں کے آ گئی دربار بھی آئی چک دے سڑک مسجد حالانکہ میرے نبی دی شریعت جسج مسجد, ہے نا، او قیامت توڑی مسجد ہے، سرا تو لے کے ارشے ملا تک مسجد ہے، اللہ قیامت دن اس جنت چ رکھے گا پھر بھی او ختم نیراب کرنا. اللہ! جو نہیں رب کرنا ہوں وہ یہود جو سبق پڑھایا انہیں آخیا دین ہے سیکولر سیکولر سیکولر دین رکھو یہ سمجھنا کہ یہ بدلتا نہیں یہ غلط ہے کسی کو ترقی کا نام کہہ کر بدل دو کہ میں اسلام آخیا عورت چار در چار دیواری گھر چھ آخیا بدلو تو آخو بھائی اب ماڈرن اسلام ہے ابو اب آج. عورت برابر چلے شانا بشانہ چلے کہ نہیں اور دلے آخری کی نے یہ اسلام ہے لانتو خدا دی اسلام تو ہو جا قرآن کے مطابق توجہ نہیں فرمائی میریا کیسٹ پہ تس سن کے دیکھو میں اسلام وضاحت کی قرآن کی آستا اورتوں کے بارے میں ساری کیتی ہے ہاں جی ہوں بناوٹی میکولر ملا سیکولر سکولی ملا سکولی سیکولر وہ آ ہے ایک پاسے بکت والی لیڈی بیٹھی ہوتی ہے ایک پاسے لیڈا بیٹھا ہوتا ہے ہوں لےڈی لےڈا دونوں بیٹھے نے لیڈی مڑ سوال کرے گی ملک سر یہ بتائیں اسلام جو ہے وہ عورتوں کو برابر نہیں چلاتا औरतों को आजादी नहीं देता बैठा होता बार्डर लगा लेकू ले त्रा कुकू त्रा कुकू वह मुड़ ना मुराद कजर वे टीवी बैठा हो ना मुराद जाती मामला कजर समझता दीन वह आंदा जिम्मे मर्जी बदली आओ آنی, او جی وہ مار پیچھو مار دی مولو جی رننا برابر ہوتا ترقی ترقی ایم دور اور دنیا یہ پتا ہی کون ہے کتنے پی نہیں رکھ کے قانون خدا دران دا قانون بدل دو انگریز دا تھانے کا رکھو رکھیے نہ وزا نہ تہذیب او برباد کرو مسلمان او دیا عزت دا دین ایک ذاتی معاملہ انہوں دے دین چ بڑا کیا کو سیکولر دین پر چلو تاں کر کے روزانہ اخبار آیا ہے ملک پاکستان ترقی کرنے کے لیے موتدل بننا پڑے گا سیکولر اسلام کی ضرورت ہے ماڈرن اسلام کی ضرورت ہے کیڑا اسلام اتوں جائے او یہو جا اسلام جا ہے اور جو عورتوں کو نکروں میں نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی آنکھ مان کر لے اے بھی اسلام ہے اے بھی اسلام ہے کیڑا اسلام یہ <laughs> کیڑا اسلام ہے یہ <laughs> سیکولر اسلام ہے اس کو اسلام کہنا اسلام کی تو ہے جی میں ٹٹی دا نام برفی چ رکھو ہاں سور دا نارن چ چپاؤ شراب دا نام رکھ دو سم سم ہے بھائی پیو طرح اور جو تیری تعلیم سکول کالج دی آئی کھڑی بش یہودی پیسے پہ دیں اس کا کام کہ انبی سرکار دین ایسے انداز پیش کرنا کہ تھڈو بچے سڈے سمجھ دین کوئی شہ نہیں جنا مرضی چل لو جن مرضی رکھ لو جن مرضی بدل لو یہ سارا ترقی دبا ہے ترقی کی بات پھر پاوے سارے پی جاؤ اندر حقیقت بول گیا نفس ماری بیٹا خواہش اپنی دنیا دا کتا نہیں تا حق سی سا حق ویختا کتے آ دنیا دے <Kalong> بس کوٹھی ہو بنگلہ ہو شر جائے میں باجی بیٹھی کمال کیما لیا پر ضرور مولی صاحب بنگلہ ضرور ہونا چاہیے پہلا میں گیا کے آدھا اور یہ آلی سا کا نظام تعلیم ایک فقط دین و مروت کے خلاف بول پر تباہ, تباہ کے پیسے شرا پی پی ہی پھیرا ہر کو ہے کھلوتا وڈی کھڑے لے بوش ماما لگتا ہے اے اے بچے خرچا ہوں دا. آج... آج... او نو پتا ہے نسل ہی میری اے اولادی روحانی میری پیار پی ہوندی اے تاں کر کے اے بخت والے اپنی قوم دے وفادار خیر خاں ہوئے پیو نو آخ گے ابو ات آب بے شور ہیں بالکل بڈے بالکل بالkل, بالکل آپ لوگ تازی جانتے ہی نہیں ہیں हम बाबा सोचता है भी चंगा पुत्र पढ़ा बैठा मैं डर बन गया पुत्र ना बनो अच्छा उथो बहर निकलया बहर निकलिया आ गई वारी कंडक्टर गड्डिया नहीं रोकी ग नक् व्ढ लिया पंज रुपयाुपया किरा चा मंगिया सू तो लम्मा पै پانچ سو منڈا میں اگلے دن جنگ ضلع گیا جنگ ابھی بس پنج لکھ دیے جنگ دالج سو مٹے ہو کے پانچ سو یاجوج ماجوج دی قوم سکولی نمانا جاجوج ماجوج کی قوم یہ نکلے نہیں گنا حق ہی لایا آگے اصا روکیا نے روکی فیصل مو ورز آلیاں دی گڑی جھنگ تو سرگود دے نو جاؤ پول چناب دا پار کرو تے ناری پنجاہ لکھ دی گڑی سڑی پئیے جرم کی روکی کی کیوں نہیں ایمان نردہ سوئے اصلا تسا جات بندے رو کیے گڑی نہ رکے تکیانے جا اللہ پلا کری ہاں دے ہوں اچھا دے روکے دے پجا لکھ دی گڈی سڑ میں ج یہ شعور د ہے یا نا کیونکہ یہ انگلش نہیں جانتا یہ بے شور ہے <laughs> جد متوار ہے نا دعا پیا دکھ نہیں پیا د दूसरा ना रोकने जुर्म च पंजा लख की गी बर्बाद कर दिती और पोल के दी और पुलिस परा होकर वेंदी रही है साढ़े तो शेर बन के आने उेंट नहीं थी लगा पिछा खलोते उन्हें आखिया जेड़ा अगे आएगा उन्होंने वेट सट देंगे पांच सौ मुंडा कॉलेज झांग द पुलिस पर खड़ोती रही पंजा लख की गी सड़ गई साल शौर आला दुआ दे ने कंजर बेशौर ने दस साले मां क्या ताली मुसी को कहते हैं जो योजा शौर देवे के बंदे नु बना दे बंदर से बगियारेखे अगू केड़ा प्यादा है او انج ہو جائے درمیان رستے تر جان سکول پروفیسر لاہور یونیورسٹی پروفیسر منڈیا ٹکرا گے رات نال سفا پاؤڈر نہیں ہوں لے کے پروسکی سویرے پروفیسر باہر نکلے مینارے پاکستان سن سروٹیاں شہور ہوئے ایمان دسو بھائی منڈے سکل والے پروفیسر ماسٹر کٹتے کہ نہیں کچی بولیا منڈے मैं पूछना तेरी रोशनी द किरण इवें मोहम्मद मुस्तफा देन का तालिब कोशिश करते उसका दलित्रवे मेरे सिर होवे स्कूल आला अंग्रेज की तालीम आला تعلیم کی ہوئی شیطانی نہ تعلیم رکھا یہ کوشش کردہ لوگ نکلن پھر بخت والے آ جان پاس ہو گئے جیک گیا لگ گیا کرسی تے پھر یہ کرنا قوم ہوئے مڑ لاکھ روپیہ جیشوت हां जी कतल करना है दो लख पो आखो जी मारना है उन्हें अखना पा दया गे पिंज के रख ओथों निकल पाए वक्त आले रात वर्दिया चा बदलियां दे सड़क तलोरा कई बार डाके चाप फड़े जाए घर हां अखबारा पड़िया पड़िया फड़ो पड़ू पुछो तुसा सिर्फ अखबार वेख के चौके तो इो ही पढ़ना होता माहौल भी قسم دی سیا پلیتی نام نہیں بن جی ان لانتی نہ تعلیم چ رکھا وارا کٹی سارا گند ساری بغیرتی سارا کوفرے سارا زلمے سارا جرمے ہر جی یہ ہو اسنا اتا مسلمان نو اللہ ما اقبال دس گیا ہے وہ اور یہ اہلِ قلیصہ کا نظامِ تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروبت کے خلاف میں نے وہ ایک آندہ ہے اللہ آپ کیوں گیا سی میں کیوں مونج کو ٹیچی آپ گیا سی تے دسے گانا نہ جاندہ دے دستا کے میں تو وجہ نہیں فرمائی وہ مرے ویچ گیا تے پچھو پیسے دائے پی یہ نہ جاندہ پتا کی آخنا سو کی گیا سا نفس بڑا بئیمان ہے دونوں پاس کھلوا نہیں جی گیا آنے آپ نے گیا جی نہ آپ آخنا گیا یہ پتا نہلونے نہ وہ کلو دونوں پاسو ڈبنا جویا بلیا اللہ کم یہ ہوتا اپنی قوم نو بیدار کر دینے حق دا را دست دینے حق دا دین دا را دست دینے دعا کر صدقہ مدینے دے تاج دا اللہ تعالیٰ سانوں تا اعلانتا پایدنے اعلانتا پایدنے اے لانتا پہ رہی ہیں اے جڑی میں تقریر کر رہی ہیں اے لانتا پہ رہی ہیں دے تٹوان دے ہوتے میں سوہاگا پہ پھیر نہ کسے دی نسل دے ہوتے میرا فرض میں جتھے جا میری تقریر یہ ہوگی جی ہو کہ دلے بےغیرت بئیمان رن دیا کمائیاں کھان یہودیاں دے ایجنٹ قرآن دے قاتل دشمن جتھے ہو سن چشتی کا کام ان سہاگا پھیرنا رب مین جنت دے گا انہوں تقریرا کے دے سدقے دے گا اور جن چی لن چی لان اور سچ پیار اور سوچ اور سن لو وہ بھی مسلمان بیٹھا جی ساڑھے تر سو سال تو رہی ہے ہائے ہائے ہائے उस है दस पे जिन्हें चिट्ठी लिखी है अंग्रेजा का टटू होना हो जिथे दिसे समझी ठूआ कौम ठूं होना है ना मुराद उतरा कौम जिंदगी भी मिलती है कौम कुछ सबक पे मिलता है बहिमां ना چوی گھنٹے ٹی اخبار ریڈیو سکول ہر طرح اپنا کوفر پھیلا رہے ہیں اصل نبی سرکار دا ایک جلسہ ہوئے سال تو مڑ بھی اپنی قوم دیا کھنا نہ اجن سے ٹٹو نے نام مراد ہاں ہاں ہاں اہ پیسے پیسے وہ مٹی ساری بالکل سچی گی برالر مرغ اور انڈا کھانا ہر مجھے ہلال چکی جتوں تک شری لحاظ جائے گی حلال لیکن جے کھائیے تو نرام لبال ہے توبہ تو یہ سائنس والی مرغی آلے بندے اتنا پتہ نہیں بان کی ہیں بڑی بڑی سفتان نے تو سوچیا نہیں دیسی مرغا بانگ پڑھتا ہے پر اے بے بانگا یہ نہ مرا ویخی دیسی مرغا اپنی مادی کی گیرت کردرے محلے کا ککڑ آ جائے کٹ کٹ کے تیسرے محلے چٹ آؤں گا جا فارمی ترقی والا بہلی تمبارا بجاق ہے بخاؤ کدی اس مرغے لڑتا تے بلا حملہ کرے سارے دیسی ککڑ بلا حملہ کرے آدھا جنگیا تینوں دسا گے فارمی آدھا جہاں کوئی لگا لگا اے سکولی جت دکولی جت دار کڑو یہ انگریز کٹدا رہا مسلمان نو ہمارا کیا ہم تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں جا چوہا نا جائے دے نا نو اللہ, دے پتا کوڑی نا <تصفح> پتر جی اللہ تو تتی سدیاں تو کرنا پہنا وہ اللہ یہ توبا پرابوا کر یہ توبہ نہ ہی کر اے توبہ ہی جی اللہ تین رب کا پتا ہی کوئی نہیں پر ظالمہ جیڑا کلمہ پڑھنا ہے وہ پڑھ کی لاہ پہلا کفر تے باطل دے خلاف بول لا الہ مردودا تیرا کلمہ رب کلما ربدار کا تینوں لا لگ پاوے گا جیڑا کلمہ جہاں کلما تے دور رکھی کھڑا ہے اسلام کہتا ہے پہلے خدا رسول کے دشمنوں کے خلاف بول پھر سڈا ذکر کر جدو نماز پڑھنا میں مردو شیتان سے خلاف بول آکھے ذکر نہیں ایمان نو فارغ سونا سونا وہ کلمہ دوبارہ پڑھے جہاں بندہ سمجھے خلاف بولن بریاں دے خلاف بولن برائی دے خلاف بولن عبادت نہیں ایمان نو فارغ او کوئی ہے نہیں ساڈا قران سورت فاتحہ ساڈی نماز کی اکھ دی سبحان اللہ غیر المغضوب علیہم ولادین یا اللہ سانو غضب والے یہودی تے ضالین گمراہ عیسائیاں دے راہ تو بچا نماز نہ پڑھیا کر جا پھر گرجے جا گرجے کیا جا کسی مندر جا جماز خدا کی پڑھنی آئی مسیطے آنا پڑھنی آئی اب بولنا پڑنا یہود خلاف بھی عیسائی کے خلاف بھی کافر کے خلاف بھی دعا کنوت پڑھنا تو کی آنا نخلا نترک مفر یا اللہ جو بتکار ہیں تیرے کفر کرتے ہیں اچھا چڈ دب نماز بولن بھی اتنے چی رب نماز بول رہا چشتی نالے اگریزوں کے خلاف بولنا نالے اندیا چیزاں استعمال کرتے جی میں کہ انگریز دے خلاف کافر دے خلاف تو بولن تول رونا کافر نو کٹن فرد <تصفح> وہ کافران خلاف جہاد فرد ہے کہ نہیں بول بول بولو جسان مارن کا حکم آیا کھڑا اے ہال بولن نو دیا میں کہا جیڑا کافر دے خلاف بولن نو پسند نہ کرے وہ کافر ران نو کیونکہ وہ قرآن دمون کرے ساڑھا خدا وی بولے آئے ساڑھے رسول وی بولے نے ساڑھا قرآن وی بولتا ہے اللہ فرمان دے یا ایوہ اللذین منولا تتخذ اليہود ونسارا اولیاء من ہوں من والے اور نو دوست, دو دوست, دوست بنا گا لا او نہیں معلوم ہو جا قرآن بھی بولو انہاں دے خلاف بولن پسند نہیں کرے گا وہ قرآن تو من خدا دا منکرے رسول اللہ باہر مسلمان چلیا پھر گئی اندر پی نا سا اسلام سانو سبق پڑھا گیا سا پلی بھی کافر لڑیا وے ابھی کافران لڑنا کافر مسلمانہ دا تیل استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کو دلیا شرم نہیں آتی بھی مسلمانوں دا پیسہ اصا استعمال کریے مسلمانوں کا تیل گیس اتوں لے جان ہر شہ مسلمانوں کی کٹ کے لے استعمال کرنا حق بنتا سی مسلمانوں آتے ہوئے اوڈے گلام کیونکہ تھی کھانے پاس الٹا لا کھا کے کسور نی تعلیم کا کسور ہاں جی تعلیم کا کسور ہے ساری سات لاک فوج جو بخت والی وہ تعلیم جو پڑھ کڑی ہے ہوں اپن مار دوٹ سلوٹ دلوٹ یہ پتر تعلیم دا کسور ہے دعا کر سد کا مدینے دا تاجدار دا اللہ سمجھتا فرما تو اچھا قرآن جائز نہ جائز باقی جائز کالا علم جادو ہے جادو حرام ہے بلکہ کوفر بنتا ہے کرنا جڑا بھی کرے پا حافظ قرآن ہے کوئی حرام ہے اگر کرے گا ہاف امام پیچھے نماز جائز نہیں ہونی مطلب بکرو تاریم ہوگو اللہ یا رسول گیا حبیب اللہ سلام ہو گیا اللہم اللہ مسم سلام ہے نا اللہ اچھا ختم شریف پڑھنا کل شریف ایک بار الحمد شریف پڑھ کے میرے مل کر سارے رل جائے ال... الحمد اللہ مطلب <تصفح> یا اللہ میرے مل کر دے جو پڑھے نے قبل تو جو مولا کریمہ پاک محبوب سرکار دے صدق نال جو کلام تاں اسنو قبول فرما اللہ جو غلطی معاف فرما اس نو سواب جو عطا فرما میں حبیب رب العالمین دی بارگاہ ویس جملہ امبی آلہ مسلات و, و تسلیم جمی مومنین مومنات دی اروانو بخشہ قبول و منظور فرما صاحب اکثل اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ بالخصوص حضور عارف بلا میاں محمد حیات صاحب رحمت اللہ تعالی دروح پر پرفتون بخشا قبول درجات بلند فرما یا اللہ سلسلہ نقش بندی دے جملہ الییا کرام نخشا قبول یا اللہ ربلا عالمی سونے مسلمانوں پیاروں کے سدقے ہدایت اتا فرما دشمنان اسلام نو تباہ فرما دینے حق دا بول بالا فرما کو دی زندگی دے دی سفا ز بال خصوصان ہدایت محفوظ فرما کیوں دلڑی وہ دس گنے اجے سیک مترام جی بجے کیوں دلڑی ادا گنے لو لو روک چنگری اج ن لائیا کیوں جڑیا आंदी वधेरी ये मुख चंद बदर क्षा शा, शानी ये لا نور مکھ چند بدر شاہ شی مچھے چمک گی لا چنورانی ہے کالی سلف تکھ مستانی ہے کالی مخمور اخ مدبریاں بریاں کالی زلف تکھ مستانی مخمور اکین بری اللہ بھیج بیماری تن والی سکولی ایک نہ جہان تے کوئی کوئینے مرے کوئی راک مارے ہو کہ میلا لگ تے روے قبرستان تک رالے بجنے جنازیاں دے تے کفن لبے نہ کسی دکان تے سکولی بین پون والن پہ روے میری جانتے سکولی والے وال بین پو تھنڈ پہ روے میرے جانتے جی ہر شردا جدیا نفسو نفسی ہے رولایا سو پاؤنا آ جی ہے तू चादर राम तो नहीं सारी उतारे तू चादर राम तो दी सारी उतारे आका तू मेरी लाज रख ली चोलीदर दे